حضرت ایک شخص نے رمضان کا چاند مدینہ شریف میں دیکھا ہے اور وہ آخری روزہ بھی مدینہ شریف میں کر کے اسی دن چاند رات کو واپس کراچی آ رہے ہیں تو عید کا چاند وہ مدینہ شریف میں دیکھ چکے ہیں تو آیا اگلے دن ان کا کراچی میں روزہ ہوگا اگر یہاں رمضان ہے تو ان کا روزہ ہوگا ان کو روزہ رکھنا چاہیے